إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأدي الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله لا إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى في موضي آخر وقال ربكم دعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لعبادة معزز مكرم سامعين منعزلين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 اس آیت کے بعد پھر ایک آیت ہے جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مزید روزے شہری اعتکاف کے مسائل کو بیان کیا اور ان کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کون سی آیت و اجاسا الکا عبادی انی فنی قریب وجیب ان فل سجیب علی ولی ابین اللہ میرشدون عصر بقرا کی آیت ہے مقصد واضح ہے حکمت واضح ہے کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العامین روزے میں ماہ رمضان میں روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے اسی لیے اللہ رب العامن نے ساحت کریمہ کو درمیان میں بیان کیا ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعوت السائمِ لاترد روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے روزے کی حالت میں اور انسان روزہ دن میں رکھتا ہے رات میں نہیں رکھتا ہے رات میں بھی انسان دعا کرے کرنا چاہیے خاص طور سے آخری پہر میں لیکن روزہ کی حالت میں دعا اللہ عرامن قبول فرماتا ہے تو قرآن نے جس حکمت کی طرف اشارہ کیا ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے آج میرا موضوع ہی ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں جو باقی دن بچے ہیں ان دنوں کو ہم قنیمت جانے اور ان دنوں میں نیکیاں کر کے دعا کر کے اپنے گناہوں کی مفرت کروانے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ادس کا عبادی انّی جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ رب العامن کے بارے میں ہم نے جو جانا ہے یا دین کے بارے میں ہم نے جو کچھ جانا ہے وہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کے وسیلے سے اگر آپ دنیا کے اندر نہ آتے تو ہمیں دین کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہوتی کوئی علم نہ ہوتا اللہ نے دین اپ نبی پر اتارا قرآن اپنے نبی پر اتارا حدیثیں اپنے نبی پر اتاری بھیجیں تو دین کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا ہے. اور آج اسی دین کو ہم علماء کے ذریعے سے جانیں گے کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء کے ذریعے سے دین کو جاننا ہے کون سے علماء جو اس دین کے علماء ہیں جو دین اللہ رب اپنے نبی پر نازر کیا تھا وہ دین نہیں جو آج کا دین ہم نے بنا لیا ہے بہت سارے لوگوں نے بنا لیا ہے خود ساختہ دین جس میں بدعت خرافات اور شرک اور ساری چیزیں لوگوں نے حلال اور جائز کر لیا عقیدت کے نام محبت کے نام پر وہ دین نہیں دو اسلام ہیں آج دنیا کے اندر ایک اسلام ہوا ہے جو اللہ رب العلامی نے پے نبی پر اتارا اور یہ ایک اسلام ہوا ہے جو لوگوں نے بنا لیا اس لیے مانوی نے کیا فرمایا تھا جب آپ نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے بہتر جہان میں جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا نبی سے پوچھا کہ وہ کون ہے کہا جس پر میں آج ہوں ماں انا علی علی مصحابی آج کے دن اس وقت جس دین پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں اس دین کو پر جو عمل کرنے والا ہوگا اس کے لیے جنت کی ضمانت تو بشارت ہے تو نبی کے زمانے کا اسلام وہ بھی موجود ہے کیونکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی کیونکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے پہلے ایسا ہوا کہ پوری امت ہوگی حق چھپ گیا لیکن اس امت کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حق والی ایک جماعت ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک قائم رہے گی تو اللہ کے رسول کے زمانے کا اسلام بھی موجود ہے اور ایک نیا اسلام بھی لوگوں نے بنا لیا ہے بات بڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے یہ تلخ ہے لیکن سچائی ہے یہ آپ دیکھیے بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو جی کیا آپ ان کے اخلاق کو یا ان کے کردار کو یا ان کے اعمال کو ان کی عبادتوں کو ان کے طور طریقے کو آپ اگر اسلام کا نام دیں گے تو اس سے اسلام کی بدنامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ناچ اور اس طریقے سے کیا نام ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت بیروں کا سجدہ اور اس طریقے سے وہ ساری چیزیں وہ ساری شرکیات جس کے خاتمے کے لیے اللہ رب نے اپنے نبی کو بھیجا وہ تمام چیزیں آج ان کے اندر داخل ہو چکی ہیں اس لیے جو دین اللہ رب نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا ہے اس دین کو تلاش کیجیے اس دین کو علماء موجود ہیں آج بھی موجود ہیں جنہیں سنت الجماعت کہا جاتا ہے جنہیں سلفی کہا جاتا ہے وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو سلم صن کے فہم اور عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں توحید پر قائم ہیں نبی کی سنت پر قائم ہیں شرک اور بدعت اور خرافات سے دور رہتے ہیں ایسے علماء سے دین سیکھیے دین ہم نے نبی سے سیکھا ہے صحابہ نے نبی سیکھا تابعین نے صحابہ سے سیکھا طبع تابعین نے تابعین سے سیکھا ایسی ایک سلسلہ اور ایک کڑی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کو جبیل امین کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجا امین لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا جب امین قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور نبی سے صحابہ سنتے تھے تو دین کو انہیں کے ذریعے سے ہم کو حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں لیکن دو طرح کی علماء ہیں ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء باطل ہیں ایک برے علماء ہیں اور ایک علماء حق ہیں ایک گبراہی کے علماء ہے اور ایک ہدایت کے علماء ہے اور یہ ہمیشہ سے چیز رہی ہے تو دو طرح کے علماء ہیں اس لیے آپ کو جیسے دو طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ایک جعلی ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہوتی تھوڑا سا پریکٹس کر لیا اور علاج کرنا شروع کر دیتا آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جاتے ہیں کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ماہر ہوتا ہے تجربے کار ہوتا ہے اور ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہے عالم وہ ہوتا ہے جس کو عالم عالم کہیں عالم وہ جس کو جاہر لوگ عالم کہیں یا جس کو لوگوں نے عالم بنا دیا ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے عالم وہ ہے جس کو علماء عالم کہیں جس کے بارے علماء گواہی دے شہادت دیں کہ عالم دین ہے جسے ڈاکٹر کی گواہی دی جاتی ہے ڈاکٹر کے لیے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈاکٹر ان کا باقاعدہ ان کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ علاج کر سکتے ہیں دوا لکھ سکتے ہیں اور ساری چیزیں ایک ہوتا ہے, سیدلانی, سیدلانی سیدلانی یعنی جو دوا بیچتا ہے دوا فروش فارماسٹ وہ دوا نہیں لکھ سکتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر لکھ کر کے دوا دیتا اور صرف है آپ کو دے گا بس بتائے گا ایسے ایسی کھانا ہے لیکن کسی مریض کے لیے دوا کی تشخیص نہیں کر سکتا وہ کیونکہ کے پاس وہ علم نہیں ہے تو دوا دینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جائے گا یا ایک دو بات اگر کسی کو معلوم ہوگی تو عالم نہیں بن جاتا ہے وہ اس لیے عالم وہ ہو ہوتا جس کو عالم عالم کہے تو دین کو ہمیں نبی کے ذریعے سیکھا ہے نبی سے سوال کرتے تھے دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے اللہ قرآن میں اتارتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے تو دین کے جو علماء ان کے ذریعے سے دین کو سیکھنا وہ اجاسا الک عباد جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں ہیں اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہم کسی نبی اور رسول کے بندے نہیں ہیں ملی کے امتی ہیں ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے غلام تھے اللہ حب الامن قرآنِ کریم میں آپ کو کئی مقامات پر عبد سے تعبیر کیا ہے انکن تم فی رئی بی بیمان زلنا اللہ ابدینا آپ فرما دیجیے اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازر کیا ہے یعنی قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس قرآن جیسا لے کر کیا ہوا اپنے بندے پر اپنے غلام پر ہمارے بھی اللہ تعالی کے غلام تھے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اللہ کے بندے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ کوئی نہیں کر سکتا اتنی عبادت بخشے بخشائے جنت میں نوجوانوں کے سب کے سردار جنت سب سے پہلے آپ کے لیے کھلے گی آپ سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے پوری کائنات کے سردار ہیں لیکن پھر بھی اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدیم مبارک کدھر ورم آ جاتا تھا آپ اللہ کی بات کرتے تھے لوگ سوال کرتے تھے تو آپ کہتے ہیں افلاح کون اب دن کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندانہ بنوں شکر کرنے والا اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہمارے اوپر نبی بنایا سب کا سردار بنایا اتنا احسان اللہ رب کے کا ہمارے اوپر تو کیا میں اللہ کا شکر نہ دا کروں اللہ نے آپ کو نبی بنایا خود نبی نہیں بنے تھے اللہ رب العامن نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا اللہ کا احسان تھا آپ کے اوپر اللہ نے آپ کو سب کا سردار بنایا اللہ رب الامن نے آپ کے آپ کو بخش دیا آپ کو معاف کر دیا یہ سب اللہ رب العامن کی طرف سے اس لیے سب اللہ کے محتاج ہیں نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے نبی کو جو مقام ملتا ہے اللہ براہن اسے دیتا ہے وہ مقام اسے ملتا ہے تو ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہیں کسی اور کے بندے نہیں ہیں جب کسی کے بندے نہیں ہیں تو عبادت بھی کسی کی نہیں کی جائے گی جب اللہ کے بندے ہیں تو بندگی بھی اللہ تعالی ہی کی کرنی کسی اور کی کرنا اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے یہ حرام و ناجائز ہے یہ جہنہ ملے جانے والا عمل ہے اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا اس کو معاف نہیں کرے گا جب ہم نے اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی بھی اللہ کی کرنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے ساری عبادات کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے یہ باتیں ہمیشہ بیان کی جاتی ہیں اس لیے کہ باتوں کی ہمیشہ ضرورت ہے سارے نو سو سال تک نور علیہ السلام میں اپنی قوم کو اسی چیز کا درخت دیا سارے نبی دنیا کے اندر اسی کے لیے آئے تھے سارے رسول اسی لیے آئے تھے اللہ نے کائنات بھی اسی لیے بنائی ہے ہماری جو پیدائش ہوئی یا جو ہم کو اللہ نے پیدا کیا اسی مقصد کے لیے پیدا کیا وہ خلق تو جنو س تو اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرنا اتنی بڑی بات ہے اتنی واضح سی بات ہے اس کا ہمیشہ درس ہوتا ہے خطبہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسی پچاسی پرسینٹ لوگ نہیں سمجھتے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو مانتے لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتے اللہ کی بات نہیں کرتے نبی کو امام مانتے ضرور ہیں لیکن نبی کی باتوں کو رد بھی کر دیتے ہیں نبی کی ساری باتوں پر عمل نہیں کرتے وہی باتیں عمل کریں گے جن کے امام کے واسطے سے آئے گی نبی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی بات ان کے امام کی بات کے معافی ہونا اس باللہ من ذالک نبی امام ہے پیشوا ہے رہبر سب کچھ ہے لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے نبی کی بات ہمارے امام صاحب نے نہیں فرمایا ارے تمہارے امام کبھی امام تھے نبی صاحب اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے امام تھے آپ میرے میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی سب کو آپ نے نماز پڑھ کر کے سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے جو بات نبی کے حدیث کے خلاف ہو ہر امام نے کہا کہ اس بات کو دیوار پہ مار دینا ہماری بات کو نہ لینا نبی کی بات کو لینا لیکن آج ہم کہتے ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے ہمارے خاندان میں عمل نہیں ہے ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا ہمارے پیر صاحب نے نہیں کہا ہے پیر صاحب سے پوچھوں گا تب عمل کروں گا اگر وہ کہیں گے تب عمل کروں گا نبی کی بات کسی کے پوچھنے کی محتاج نہیں ہے کیا آپ اس پر عمل کرنے کے لیے کسی جا کر کے پوچھیں اسے پرمیشن لیں کیا نماز پڑھنے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت ہے روزہ رکھنے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت ہے نہیں فرض ہوگی آپ کو کرنا نہیں کریں گے آپ گنہگار ہوں گے نبی کی بات بھی ایسی ہے نبی کی بات مل گئی اس پر عمل کرنا ضروری ہم اللہ کے بندے ہیں نبی کے بندے نہیں ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو سے پوچھے میرے بارے میں فرنی قریب میں بہت قریب ہوں میں کیا ہوں بہت قریب ہوں یہ اللہ نے نہیں فرمائی ساہیت کریمہ میں تین باتیں دعا کے تعلق اللّہ رن نے بیاں وہ تین باتیں اگر ہمارے اندر ہوں گی اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ میں بہت قریب ہوں اللہ نے ہی کہا کہ نبی آپ فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا کہ میں قریب ہوں بس دین کے مسائل کے بارے میں اللہ میں نے کیا قرآن کریم کے اندر اتارا کہ لوگ آپ سے فلاں مسئلے کے بارے پوچھتے ہیں آپ فرما دیجیے آپ جواب دے دی دیجیے کیونکہ دین کو نبی کے ذریعے سے سیکھنا ہے اسلام کو نبی کے ذریعے سیکھنا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج علماء کے ذریعے سے دین کو سیکھنا ہے یہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ جو یونیورسٹی ہے نا یہ سب گمراہ کر دینے والی چیز ہیں کیونکہ وہاں سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس اسنا عقل نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے حق بات معلوم کر لیں ہاں اگر اتنی صلاحیت تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے گمراہی ہے وہ کیا واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی اپنا علاج کرتا ہے کیا واٹس ایپ سے پوچھ کر کے کوئی اپنے بچے کا اپنی ماں بہن کا بیٹی کا آپریشن کرتا ہے کہ چلو واٹس ایپ سے پوچھتے ہیں ساری باتیں موجود ہیں ویڈیو دیکھ لیا آپریشن کی ویڈیو اور آپریشن کرنا شروع کر دیا نہیں اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر نہیں ہے اتنی تمیز تو واٹس ایپ پر گمراہی زیادہ ہے یو پر سوشل میڈیا پر حق کم ہے ہاں گمراہیاں زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عوام کو زیادہ نہیں علم ہے اس کے بارے میں وہ عوام ایسی ہے کہ ہر کالی چیز کو خجور سمجھتی ہے ہر سفید چیز کو چبی سمجھتی ہے بس ہر عربی عبارت کو حدیث اور قرآن سمجھتی ہے عربی عبارت پڑھ دیا کسی نے ہاں تو قرآن ہو گئے تو حدیث ہو گئی جاہل ہیں لوگ اس لیے اگر علم نہیں ہے سے فائدہ مند اٹھائیے تو اللہ نے فمایا میں بہت قریب ہوں کیوں اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ میں آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجیے میں بہت قریب ہوں اس لیے کہ یہ دعا اور توحید ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے وہی وہ دینے والا ہے اللہ دینے میں کسی کے واسطے کا محتاج نہیں ہے کہ واسطے کے ذریعے سے دے دین واسطے سے ہم کو پہنچا ہے لیکن اللہ ہر بامن دینے والا اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں دعا کرنے کے لیے یہ اللہ نے پیغام دیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے حکمت بیان کی ہے کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو نبی سے نہیں مانگنا نبی تم کو دین بتانے کے لئے آیا ہے نبی تم کو دینے کے لئے نہیں آیا ہے نبی بگڑیا بنانے کے لئے نہیں آیا ہے نبی اولاد دینے کے لئے نہیں آیا ہے اولاد دینا روزی دینا شفا دینا یہ اللہ رب العلم کام ہے ہمیشہ سے اللہ کا کام ہے یہ ہمارے نبی سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دیتا تھا لہذا نبی کا کام اولاد دینا نہیں ہے نبی کے کام دین کو جو اللہ نب نبی پر اتارا ہے اس دین کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا یہ نبی کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا لہذا جب مانگو تو نبی کے واسطے سے نہ مانگو ڈائریکٹ اللہ تعالی سے مانگو اللہ تعالی یہ سننے والا وہی دینے والا کسی کا واسطہ مت لو مت لو نبی کے واسطے سے عبد القادی جیلانی کے واسطے سے فلاں پیر کے صدقے میں فلاں پیر کے تفیل میں فلاں کے صدقے میں اسی باتیں مت کہو اس لیے کہ اللہ ابراہین کے درمیان اور دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے اللہ ڈائڈ لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے اللہ تعالی اس بات کا محتاج نہیں کہ اللہ کی تک بات پہنچانے کے لیے نبی کا واسطہ دیا جائے نہیں یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان واسطے کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا اللہ البراہین بغیر واسطے کے بغیر کسی وسیلے کے اللہ براہین لوگوں کی دعاؤں کو سنتا کیونکہ اس کا تعلق ربوبیت سے ہے اور اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب رہی ہے اللہ سب کا رب ہے کیا غیر مسلموں کو اولاد نہیں ملتی ہے کیا غیر مسلموں کو شفا نہیں ملتی ہے ان کو بھی ملتی ہے کس کا واسطہ لیتے ہیں ہمائے نبی کا عبدالقاد جیلانی کا یا علی حجوری کا یا نظام الدین اولیاء کا کس کا واسطہ لیتے ہیں وہ کسی کا واسطہ نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ تعالیٰ سب کا ہے رب ہے الحمد رب العالمین سر فاتحہ رب العالمین ہوتی ہے آپ کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ رب المسلمین مسلمانوں کا رب نہیں اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے اسے دعا کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے ڈائٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے واسطہ لینا یہ حرام ہے یہ دنیا میں شرک کسی سے پیدا ہوا ہے واسطہ لینے کے ذریعے سے نوریہ السلام کے قوم میں پہلے شک نہیں تھا دنیا کے اندر اسی سے شرک پیدا ہوا اس لیے بغیر واسطے کے ڈاکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس لیے لانا نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے میں بہت قریب ہوں دینی مسائل کے بارے میں لال نے کیا فرمایا وہ یس الید لوگ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں فل ہوا آدھا آپ فرما دو گندگی ہے دین کا معاملہ کہ حیض کے حالت میں بیوی بی کے پاس جانا کہ نہیں جانا ہے نہیں جانا حرام ہے بیوی بی کے پاس جانا گندگی وہ جس انسان گندگی میں ہاتھ ڈالتا ہے ایسے انسان کو بیوی کے پاس حیض کی حالت میں نہیں جانا حرام کر دیا گیا شریعت کے اندر یہ دین کا معاملہ ہے یس القل اہل لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کے بارے میں کل ہی مواقع آپ کہہ دیجئے فرما دیجئے کہ لوگوں کے وقت جاننے کا ذریعہ ہے چاند نکلتا ہے روزہ رکھیں گے چاند نکل گیا روزہ توڑ دیں گے اس کے ذریعے سے روزے کی شروعات اسی کے ذریعے سے روزے کے اختتام ہوتا ہے مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس پر مہینہ ختم ہوتا ہے چاند نکل آئے خلاسیاتی اس کا دن ہو جائے پھر چاند کی ضرورت نہیں ہے تو دینی مسائل میں اللہ رب العارمین میں یہ بیان فرمایا کہ آپ فرما دیجئے جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا گیا وہ یس آلو روح انہیں روح میرا رب لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا روح ہے یار کیا اس کی حقیقت ہے آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے ماں اوتی تمہیں علم اللہ خلی تمہیں بہت کم علم دیا گیا روح کے بارے میں سب کے پاس علم کم ہوتا ہے تو یہاں اللہ نے کیا فرما کہ آپ فرما دیجئے لیکن یہاں کیا فرمایا میں قریب ہی نہیں کہا کہ آپ فرما دو نہیں یہ کہا کہ میں بہت قریب ہوں تو اللہ تعالی ہم سے قریب ہے جو قریب ہوتا ہے اس سے واسطہ آپ لیتے ہیں دو لوگ آمنے سامنے ہیں بات کر رہے ہیں کیا اس کے لیے آپ جو ہے مائک کا واسطہ لیتے ہیں آمنے سامنے بات کر رہے نہیں مائک کا واسطہ کہاں لیتے ہیں جب آپ دور ہوتے ہیں آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے ہماری بات تو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے ہماری بات کیا بلکہ ہمارے دل کی بات کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے ہماری آواز نہیں نکلتی ہے دل میں آیا کہ ہم نے یہ مانگنا اللہ تعالی سے اللہ تعالی کو خبر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا مانگیں گے کیا نہیں مانگیں گے کیا ہوگا آپ کا انجام سب کچھ اللہ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا سب کچھ معلوم ہے تو اللہ کو واسطے کی کیا ضرورت ہے کہ واسطہ لیا جائے دور کے لیے واسطہ لیا جاتا ہے یہ مائک میری آواز کمزور ہے میں اپنی آواز آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا ہوں اس لیے مائیک کا واسطہ لیا گیا ہے آپ انڈیا میں پاکستان میں اپنے ملک میں بات کرتے ہیں موبائل کے ذریعے سے کیونکہ آپ کی ڈائریکٹ آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کمزور ہیں آپ اس لیے اس واسطے سے بات کرتے ہیں لیکن اگر وہی آپ کی بیوی آپ کے سامنے آ جائے یا آپ چھٹی جائیں تو کیا بات کرنے کے لیے موبائل سے بات کریں گے جب آپ نے سامنے لیں گے نہیں ڈائٹ آپ بات کرتے ہیں کسی کا واسطہ نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت قریب ہے اللہ تو عرش پر ہے لیکن علم کے لحاظ سے سننے کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ہم سے بےحد قریب ہے ہماری ہر بات کو سنتا ہے تو اتنا قریب ہے تو واسطے کی ضرورت کیا ہے اسے واسطہ لینا گمراہی ہے واسطہ لینا دلالت ہے واسطہ لینا حرام ہے یہ دعا کیجیے قرآن کی ساری دعائیں پڑھیے بنا بنا یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے واسطے سے ربنا آتنا فی دنیا حسنا رب بنا لا جی قلو بنا باشرا علی صدری کتنی قرآن کی آیتیں ہیں دعا پر مشتمل ہیں کیا وہاں پر کوئی واسطہ بیان کیا گیا ہے نہیں رب بنا ڈائریکٹ اللہ رب وہی سب کا رب ہے وہی سب کا پالن ہار ہے وہی سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا تو پہلی شرط یہ ہے کہ جب دعا کریں تو اللہ تعالی سے دعا کرنے کے لیے کسی کا واسطہ نہ لے کسی کا واسطہ وسیعہ نہ لے ڈائریکٹ اللّہ تعالیٰ سے مانگیے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے اللہ تمہاری بیماری دور کر دے اللہ تمہیں شفا دیے نہیں کہ اللّہ تعالیٰ نبی کے واسطے سے شبا دے دے نبی کے تفیل میں صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے فلاں کے صدقے اور تفیل میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو اولاد دے دے نہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو طالب کو دیتے لیکن اللہ نے کیابت بولا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے وہ ہدایت نہیں دے سکتے توفیق دینے والا تعالی آپ رہنمائی کر سکتے صحیح راستہ بتا سکتے لیکن توفیق دینا اس پر عمل کرانا یہ اللہ تعالی کا کام آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اللہ دینے والا ہمارے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سے کچھ نہیں کام آؤں گا میں کم عمل کرو کچھ نہیں کام آؤں گا میں تمہارے لیے کیا مت کردی میں کہنا کہ میرا باپ نبی تو خباس اللہ تعالیٰ سے مانگی صاب کرام اللہ تعالی سے مانگتے تھے نبی کے واسطے سے دعا نہیں کرتے تھے کہ نبی کے توفیل میں نبی کے صدقے میں نبی کے واسطے سے دعا کر دیجیے نبی کو فات ہو گئی کوئی نبی خبر پر نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا واسطہ لینے کے لئے نہیں بارش نہیں ہو رہی اکتوبر کے زمانے میں بارش کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا انہوں نے ڈائریکٹ کہ اللہ تعالیٰ تو بارش برسا دے تو رہی میں تو غفور ہے یہ ساری تیری مخلوق پانی کے بغیر تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تو رحم فرما بارش سے حضر فرما دے دعا کی بارش کی نماز پڑھی دقت اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کسی کا واسطہ نہیں لیا انہوں نے اس لیے دعا میں کسی کا واسطہ لینا یہ غلط ہے یہ یہ حرام ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہماری باتوں کو سننا پہلی شرط ہے یہ کہ آپ دعا کریں ڈاٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے مانگی کسی کا واسطہ اور کسی کا نہیں ہے وہ جی وہ میں ہی دعا کی دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں اللہ ہی قبول کرنے والا ہے جب وہی قبول کرنے والا ہے تو اسی سے مانگنا ہے کسی سے اور کیوں مانگے انسان جب اللہ ہی قبول کرنے والا کوئی اور قبول کرنے والا نہیں ہے کوئی اور دینے والا نہیں اللہ تعالی ہی دینے والا اور اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی ایک بار مانگا چلو پہلی بار دے دیا کیسی بول کے دوسری بار مانگے گا راستہ بدل دیں گے دیکھتے یا رہا ہاں یہ تو مانگنے والا یہ راستہ ہی بدل دیں گے موبائل سوئچ آف کر دیں گے ہاں فون تو آپ کا آیا تھا کی موبائل سائلنٹ پر تھا حالانکہ اس کو معلوم موبائل سائلنٹ پر نہیں ہے لیکن بچنا چاہتا ہے جھوٹ بول کر کے اپنا دام بچا لیتا ہے ایک بار دے دیا دوسری بار نہیں دے گا تیسری بار نہیں دے گا راستہ چینج کر لے گا انسان مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے رمضان کا مہینہ اللہ رب اللہ نہیں دیا پورا رمضان گزر جاتا دعا نہیں انسان کرتا دعا کیجیے روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اللہ ہی قبول کرنے والا ہے دعا کو جب وہی قبول کرنے والا تو اسی سے مانگیے وہ جی وہ دعوت دا دا جدان دوسری بات اللہ نے فلیب اولی ولیمی ان کو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان لے آئیں اور میری باتوں کو مانگنے یہاں دو بات اللہ نے ایمان ضروری ہے اللہ پر خالص ایمان خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت خالص اللہ کی واد ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے اگر دعا میں شرک ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اللہ انی کنت من الظالمین اللہ ابرامن تیرے علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں ہے توحید ہے یہ سبحہ تیری ذات پاک ہے یہ اللہ ابامن کی تنظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہر عیب سے پاک اللہ رب عامل. انی کنت من الظالمین اللہ تعالیٰ میں ظالموں میں سے ہوں اپنے گناہوں کا اطراف ہے یہ تین باتیں شاید کے اندر بیان کی اللہ انت انی کن تم نے ظالمین توحید سب سے نمبر ون نمبر ایک پر ایمان سب سے پہلے ضروری آپ کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرنے والا یقین ہو کہ اللہ ہی دعا قبول کرنے والا سچا ایمان خالص ایمان ہو ایسا ایمان جس کے اندر شک اور ریب نہ ہو ایسا ایمان جس کے اندر شرک نہ ہو نفاق نہ ہو ریا کاری نہ ہو تکاوہ نہ ہو یہ ایمان ہوگا تب اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا اگر ایمان نہیں ہے ایمان بھی ہے اور بےمانی بھی ہے ایمان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عمل میں اور عقیدے کے اندر شرک بھی ہے میرے بھائیوں آپ زندگی بھر دعا کرتے رہیے اس دعا کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملے گا اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے نا سمجھئے کہ اس دعا کی بنا پر ملتی ہے اللہ سب کا رب ہے دینے والا ہے اس لیے وہ دیتا ہے لیکن اگر آپ دعا کریں گے توحید کے ساتھ اللہ ابامن کو پکاریں گے اور دعا کی جو آداب ہیں جو شرطیں ہیں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ اقبام بندے مومن کی دعا کو قبول فرماتا رد نہیں کرتا ہے تو ایمان یہ شرط ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان مکمل ایمان ایسا ایمان جس کے اندر شرک اور شک اور شبحانہ ہو اور دوسری بات جی بولی میری باتوں کو مان لیں ہاں اللہ کی بات کا ماننا بھی ضروری ہے اللہ نے جو دین بھیجا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے یہ نہ صرف دعا کریں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بات مانو بھائی اللہ نے دین بھیجا عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کرو تب اللہ تعالیٰ بات مانے گا آپ دنیا کی مثال لے اللہ کے لیے بلند مثالیں ہیں اگر کوئی آدمی آپ کی کسی بات کو نہ مانتا ہو آپ اسے کوئی چیز کہیں گے وہ آپ کی بات مانے گا آپ خود اس کی کوئی بات نہیں مانتے اس کی کبھی اس کا ادب نہیں کرتے کبھی اس کا احترام نہیں کرتے اس کی کرتے اور اسے کوئی چیز مانگنے کے لیے آپ جائیں وہ دے گا آپ کو نہیں دے گا وہ اسے اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا اس پر عمل کرنا ضروری فلی سجیب میری باتوں کو مان لے وہ جو دین میں نے بھیجا اس کے اوپر عمل کرے مکمل طور پر یعنی جن عام خلوف اسلم کافا ایمان والسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا نماز پر لیا خلاص بہت احسان کر دیا ہم نے مسجد پر اللہ پر دین پر نماز پڑھ لے بھائی ایک مہینہ تک ہم نے صبر کر لیا پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا ایک مہینہ بھی لوگ نہیں پڑھتے ہیں دو چار دن پڑھیں گے بہت تراویح کی پابندی دو چار دن اس کے بعد سب ختم جی ہاں سونے میں گزر جاتا ہمارا پورا دن میدائی ہو سونے میں گزر جاتا ہے رمضان سونے کا دن نہیں ہے یہ یہ رمضان عبادت کا دن ہے جو جنگیں ہوئی دو بڑی جنگیں گز بدر اور فتح مکہ رمضان کے مہینے میں پیش آئی یہ سستی کا دن نہیں ہے رمضان کا مہینہ کی سستی میں آپ پورا دن گزار دیں پوری رات گزار دیں سستی میں نہیں یہ عبادت کا مہینہ ہے یہ ہر مہینہ عبادت کا لیکن اس مہینے بات کرنے کا ثباب زیادہ ملتا ہے اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو یہ سستی کا مہینہ نہیں ہے یہ ہم لوگ سوچتے کہ کر لیا انسان سویا رہتا ہے زور بھی غائب ہو جاتی ہے انسان کی فجر بھی غائب ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کیا کیا شہری تو دو بجے کھا کے سو گیا اب نیند تو بڑی گہری ہوتی ہے دن بھر کا تھکا ہوا کام کیا ہوا انسان پھر کیا کرتا ہے فجر بھی غائب ہو جاتی فجر بھی نہیں پڑتا وہ شہری کر لیا شہری تو نہیں ہے رات کا کھانا وہ شہری تو شہر کے وقت میں کھانے کو کہا جاتا ہے بہرحال نماز بھی غائب ہو گئی اور ضور بھی غائب اثر بھی غائب کب اٹھے گا افطاری کے وقت میں اور ایک بات اور بتا دوں کہ صرف افطاری کے وقت دعا نہیں قبول ہوتی ہے رمضان میں پورے روزے کی حالت میں لا دعا قبول فناتا ہے یہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہوگا کہ افطاری کے وقت لوگ دعا کرتے ہیں بس نہیں کوئی ایسی سید اس کہ آپ نے افطاری کے وقت کے تعلق سے بیان کیا, کیا افطاری کے کی وقت آپ نے شائن کا روزے دار روزہ انسان کم سے ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک روزے دار ہے وہ اس پورے وقت میں پورے پیریڈ میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے یہ نہیں کہ افطاری کے وقت دو منٹ رہے گا پانچ منٹ سب لوگ ہاتھ کر کے دعا کرتے ہمیں نہیں کہتے کہ آپ دعا نہ کریں لیکن یہ یا یہ سوچ کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے اور دوار کے وقت میں اور دن میں کے دوسرے حصوں میں نہیں قبول ہوتی نہیں غلط ہے یہ پورے دن اللہ تعالی روزے کی حالت میں جو ہوتا ہے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے افطاری کے وقت انسان کو خوشی ہوتی ہے اللہ کے سب کہتی جب انسان افطاری کرتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ایک افطاری کے وقت اور جب اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا تب کیونکہ اس کے روزے کا سوا اللہ تعالی بے انتہا دے گا اللہ کے لیے اس نے اگر روزہ رکھا ہے تو اگر ریاکاری یہ دکھاوا ہے کوئی اور مقصد ہے تو پھر وہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا اللہ تعالی کیا اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا اسے تو اگر اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی بہت خوش ہوگا بہت خوش ہوگا جیسے آپ کو بہت بڑا انعام ملے کوئی مسابقہ ہو رہا ہے انعام مقابلہ کروڑوں کا اعلان ہو گئے یہ جوا لاٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے جوا لاٹری حرام ہے یہ اس میں آپ کروڑوں کا دس کا جو بھی مل جائے سب حرام ہے وہ حرام کمائی حرام کھوری ساری چیز حرام ہے وہ جو لاٹ یہاں بات ہو رہی ہے کہ کوئی شریع طریقے پر کوئی انعام آپ کو ملے مثال کے طور پر قرآن کا مسابقہ ہوا آپ نے شرکت کی بہت بڑا انعام رکھا گیا مرسڈیز رکھی گئی گاڑی یا ایک ملین ریال انعام رکھا گیا کہ جو پہلی پوزیشن حاصل کرے گا اس کو ایک ملین ریال ملے گا کتنا انسان خوش ہوتا جب اس کو انعام ملتا ہے 1 ملین ریال ملے گا اس کے پاؤں زمین پر نہیں رہیں گے بہت خوش ہوگا وہ ایک ملین ڈیل کو انعام ملا بٹ سروس گاڑی ہم کو ملی فلاں گاڑی ہم کو انعام ملی کتنا خوش ہوگا جب جنت ملے گی جنت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے تب روزے دار کتنا خوش ہوگا تو روزے دار استعری کے وقت خوش ہوتا ہے کیونکہ اب روزہ اللہ کے حکم پر رکھا تھا اللہ کے حکم پر روزہ کھولنے کا وقت آ ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے اس لیے بندہ خوش ہوتا ہے اللہ کے حکم پر کھانا چھوڑ دیا اب اللہ کے حکم پر کھانا کھانے جا رہا ہے وہ خوش ہوتا بندہ اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تب انسان کو خوشی ہوگی تو اللہ کے دین کو بات پر عمل کرنا ہے تب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فمائے گا ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کریں نماز روزہ قرآن جتنی بھی بات سب سے ہماری زندگی غائب اور دعا کریں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیے لیکن شرط ہے کہ آپ اللہ رب العامن کی باتوں پر بھی عمل کریں تب اللہ آپ کی بات کو مانے علیزیب اولی ولی بھی ان کو چاہیے کہ میری باتوں کو مان لے اور میرے اوپر ایمان لے آئیں اللہ اللہ تاکہ ان کو صحیح راستہ مل جائے تو اس میں چار ہیں نمبر ایک دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بس کسی کا واسطہ نہیں لینا اور دعا عبادت ہے اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا اللہ صلی مانگتا اللہ سے ناراض ہوتا اللہ کے سبائے کہ سب سے بڑا عجیب ہوا جو دعا سے عاجید ہو جائے اور سب سے بڑا وکیل سلام کرنے میں بکیل ہو ہم سب وکیل دعا بھی نہیں کرتے مسلمان بھائی سے ملاقات ہوتی سلام بھی نہیں کرتے نبے پرسینٹ مسلمانوں کا حال یہی ہے ملاقات ہو کوئی کسی سلام نہیں کرے گا آپ کو بخیر انسان ہے جو سلام نہیں کرتا ہے اور ایک حدیث ہمارا بخیر وہ بھی ہے جو ہمارے نبی پر درود نہیں بھیجتا وہ بکیل ہے نبی کا نام آیا پر زبان کو حرکت نہیں دیا وہ بھی ہے سلام نہ کرنا یہ بھی بقیر و ہے دعا نہ کرنا یا کیا ہے انسان آجیز ہی ہے اس سے بڑا کوئی عاجز اور لاچار مجبور انسان نہیں ہے اس سے بڑا کوئی سست جو دعا نہ کرے تو اللہ ابراہین سے نہیں مانگیں گے اللہ ناراض ہو جاتا ہے سب سے زیادہ لئی سا سعین اکرم ون دعا دعا سے بڑھ کر کے کوئی عزیز چیز اللہ البرامین کے پاس نہیں کیونکہ دعا عبادت ہے اللہ رب الم کیا فرمایا وقار تمہارا رب کا حکم ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا سے قبول کرنے والا ہوں ان لذن اس تقبروں نے عبادت جو لوگ ہماری عبادت سے پہلو تو اختیار کرتے اعراض کرتے ہیں اللہ نے پہلے دعا کا ذکر کیا بعد میں عبادت معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے نبی کدیس ادعا دعا عبادت ہے تو اللہ نے کیا فرمایا انتقبر عبادت سیدون جہان داخل جو ہماری عبادت سے روغدانی کرے گا ہماری باتوں کو نہیں مانے گا ہماری بات نہیں کرے گا جہنم ذہیل الخار ہو کر کے وہ داخل ہو جائے گا تو دعا عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے نمبر ایک نمبر دو اللہ ہی قبول کرنے والا فی القریب عجیب اللہ ہی قبول کرنے والا ہے تو اسی سے مانگیے فلی امنو بھی فلی سجیب اولی ولی دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا اور اللہ ابرامن پر خالی چار چیزیں اگر ہیں ہمارے اندر انسان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اللہ سے دُعا کہ اللہ اب الام ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ ہماری باتوں کو قبول فرمائے اللہ ابامن ہر شرس اور فطرے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے کی توفیف دے اللہ البرآمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے لجشوں کو معاف فرمائے دنیا میں زندہ رکھے توحید اور نبی کی سنت پر زندہ رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہوا امین بارک اللہ علیہ ولق و فرقان ادیم ون فان ویا کو بلایات و ذکر حکیم النحطا عالیہ جواد القیمرف الرحیم